لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَلَا انظر كيف اللہ الكذب کفا بھی المتر ال اتو ن سیب میلتاب یوگ میون بل جاوت و لین کفرو ہا ادا میل آمنو سبیلا الذين الله ومن الله فلن تجد له نصيرا اللہ نے مسلمانوں کے لیے عقیدے سے متعلق تقریباً تمام تر بنیادی باتیں پرانے مجید پرکان امید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور کھول کھول کر بیان کر دی کیونکہ عقیدہ توقید یہ وہ بنیادی دعوت ہے جسے لے کر تمام تر انبیاء و رسول صلوات اللہ علیہ مجمعین اس دنیا میں تشریف لائے ہر نبی نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت تھی لوگ اللہ کے ساتھ زمین و آسمان کی پیدائش میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے وہ جانتے تھے ان کا ماننا تھا کہ آسمانوں سے بارش اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں برساتا زمین سے کھیت کھلیام اللہ تعالی کے سوا اور کوئی پیدا نہیں کرتا ہمیں رزق روٹی روزی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دیتا بیماریوں کو ختم کرنے والا صحت تندرستی اور شفا بخشنے والا اللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں ہے انسان کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکالنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دور جاہلیت کے لوگ یہ ساری باتیں سمجھتے تھے ان کے مطابق عقیدہ رکھتے تھے اور یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کے ساتھ کچھ اور محبودانے باترا کو بھی شامل کرتے اور یہ کہتے کہ اکیلا اللہ واحد یکتا ہے اس کے ساتھ ساتھی اور شریک اس کے برابر کا کوئی نہیں لیکن یہ چند بزرگ جن کی تصویریں مورتیاں اور بت ہم بنائے ہوئے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں اللہ کے بڑے مقرب ہیں ہا اولا ای صفا آ کام سارے اللہ نے کرنے ہیں اولاد اللہ اطا کرے گا رسک اللہ ادا کرے گا بارشیں اللہ نازر کرے گا بیماریوں کو اللہ دور کرے گا صحت اور شفا اللہ تعالی بخشے گا مسائب گرم اور پریشانیوں سے اللہ نجات دلائے گا لیکن یہ لوگ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے سفارش کریں گے اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہماری بات کو سنے گا ماں محبود ہوں اللہ اللہ زلفا وہ کہا کرتے کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دے اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے جائے وگرنہ یہ تمام کے تمام پر لوگ اس بات پر یقین رکھتے کہ اصل اختیارات کا مالک وہ اللہ سبحانہ ہوا تھا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا انسا الطا ہوں من خلا کا سماواتی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے بنایا ہے زمینوں کی تخلیق کس نے کی ہے لا تو یہ ضرور کہیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد اور خالق وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحمد للہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں بر اکثر یا علام لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور اسی طرح یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو واحد و یفتا ماننے کے ساتھ ساتھ شرک کیا کرتے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت بھی کرتے اللہ کے نام کی نظر اللہ کے نام کی نیاز دینے کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں کے ناموں کی نظر و نیاز بھی دیتے جن کی تصویریں اور مورتیاں ان لوگوں نے بنا رکھی تھی اللہ کے آگے رکو سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ محدودانے بافلا کے آگے بھی جھکتے اور ان بتوں کے آگے بھی سجدہ کرتے ان پر بھی چڑھاوے چڑھاتے کہتے مانا اللہ, اللہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کے نام کی نظریں نارے دیتے ہیں اور ان کے نام کی خیرات کرتے ہیں ان کے نام کے جانور آزاد کرتے ہیں ان کے نام کے جانور زباں کرتے ہیں قربانیاں ان کے نام پہ کرتے ہیں تو مقصود ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں خوش کر رہے ہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں لیبونا اد اللہ ذلفا یہ مقصود ہے اور یہ جتنے بھی انہوں نے بدھ بنائے تھے یہ فرضی بت اور فرضی مورتیاں نہیں بلکہ یہ نیک سالے لوگوں کے انبیاء کرام کے بت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کابت اللہ کو بتوں سے پاک کیا مسجد حرام سے بتوں کو نکالا تو وہاں انہوں نے ابراہیم اور اسماعی علیہ وسلا تو کے بت بھی بنائے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں قسمت آزمائی والے تیر پکڑائے ہوئے تھے جن کے ساتھ یہ لوگ قسمت آزمائی کرتے ہیں آج بھی کئی لوگ کرتے ہیں وہ انامی بانڈ لاٹریاں کوپن انعامی سکیمیں بھاگ بھاگ کے لوگ شامل ہوتے ہیں یہ سارے کا سارا تیمار اور جوا حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی قسمت آزمائی نہیں کی انبیاء کی تصویریں انبیاء کی مورتیاں انبیاء کے بت ایسے ہی نیک سالے لوگوں کے بت یہ لوگ تلاشتے بلاتے اور ان کی پرستیں شروع کر دیتے ان سے دعائیں کرتے ان کے آگے جھکتے ان کے وسیلے واسطے دیتے ان کے آگے رکو سجدہ کرتے ان کے آگے اپنی نظریں اور نیازیں پیش کیا کرتے صحیح مخاری کی حدیث ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے کی ازواج کے پاس تھی اور انہوں نے ایک کنیسا کا ذکر شروع کر دیا جو کہ حبشہ میں تھا اس کنیسا کا نام تھا ماریا ماریا نامی کنیسا گرجا تھا اس کا تذکرہ کیا ام حبیبہ اور ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنما یہ دونوں حبشہ گئی تھی جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ بھی وہاں حبشہ گئی تھی حبشہ پہنچتی تھی فرماتی ہے فزا کرنا مل حس انہوں نے اس کنیسا کا ذکر کیا اور کہنے لگی وہ بڑا خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس پہ جو تصاویر تھی جو تھے ان کا ذکر کیا کہ اس اس طرح کے انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے فرافا فَقَالَ تو آپ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا اولا کا عناقان کی مراج السالے البل آیا تبری ہی یہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان میں کوئی نیک سالے آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر ایک مزار ایک مسجد جبا کبا تعمیر کر دیتے سما سوموار اور پھر اس مسجد میں یہ بت بنا کے رکھ تھے الائی کا شرار ارخل کے اند اللہ بلطیابہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کے یہاں بدغری لوگ ہیں آج بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کوئی نیک آدمی سالے آدمی فوت ہو جائے اس کی قبر کو پہلے تھوڑا سا پکا کریں گے پھر ساتھ ایک تھڑی بنا دیں گے پھر چھوٹی سی چار دیواری کھڑی کر دیں گے اس کے بعد ایک مسجد نما گمبد وہاں پر لگ جائے گا ایک بازار بن جائے گا پھر وہاں پہ تصویریں آ جائے گی یہ فلانے بابے کی تصویر ہے یہ فلانے بابے کی تصویر ہے وہاں پر دیا جلنا شروع ہو جائے گا چادریں چڑھے گی نظریں نیادے وہاں پہ آئے گی جمعراتیں ہوگی اور پھر دیکھے پکے گی میلے لگیں گے سلاچال نکلے گا یہی کام وہ لوگ کیا کرتے تھے فرمایا الا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اندر کوئی آدمی نیک صالح ہوتا وہ مرتا اس کی قبر پر یہ لوگ مسجد بناتے سبہ سور افی حاطل کا سور پھر اس نے یہ تصویریں بنا دیتے الا شار کے اند اللہ یوم عمل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہ لوگ بدترین لوگ کہ جو اپنے نیک سال لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں ادھر جا کے سجدہ کرتے ہیں مسجد اسے کہا جاتا ہے جہاں سجدہ کیا جائے سجدا گاہ ایسے ہی صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاتل اللہ یہود اللہ یہودیوں کو ہلاک کرے تباہ و برداد کرے تہ قبور ہی مساجدار انہوں نے تو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا سجدا گاہ بنا لیا تھا قبروں پہ جا جا کے وہ سجدے کیا کرتے تھے ایسے ہی صحیح مسلم کی حدیث ہے موت سے وفات سے پانچ دن قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان میرے بھائی بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں کئی میرے دوست ہیں کئیوں کو میں نے اپنا بھائی بنایا ہوا ہے وہ یقین علیم سلیم اور میں اللہ کی طرف ادارے براد کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی میرا خلیل نہیں ہے خلیل کہتے ہیں بڑے گہرے دوست کو جس کے ساتھ محبت اور مبتت بہت زیادہ ہے میں وہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے تم میں سے بروکن تو متحدن من امتی خلیلا لت ح تو اگر اپنی امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں اپنا خلیل بنا لیتا اللہ خبردار ونکانہ قبلا کم کارو یہ تخرور قبورہ امبیا ہند و سال خبردار تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو نیک صالح لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتے سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے انی انہا کم منظالی <فَالِكَا> میں تمہیں یہ کام کرنے سے منع کرتا ہوں کہ تم نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہنا بنا لینا وہاں جا کے سج نہ شروع کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر سجدہ کرنے سے قبروں پر مزارات تعمیر کرنے سے قبروں پر مساجد بنانے سے بہت سختی کے ساتھ بنا کیا پر میں جانے کا میں تمہیں اس کام سے بنا کرتا ہوں تم سے پہلے لوگ اس طرح کا کام کیا کرتے تھے لیکن ساد افسوس کہ آج لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے مزاروں پہ دیکھے جا کے ادھر ملتان میں میں نے کچھ مزارات پہ دیکھا وہ قبر کے نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ سا بنایا ہوا ہے تھوڑی سی جگہ بنائی ہوئی ہے آنے والا آتا ہے اور وہ اس کے اندر اپنا سر دیتا ہے بالکل زمین کے ساتھ سڑکے والی کیفیت اور حالت کا اور وہاں جا کے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے یہ اس طرح پہ موجود درباروں پر ایسا بہت کچھ آپ کو ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے لوگ ایسا کام کیا کرتے تھے انہیں انہا کل کا میں تمہیں ایسا کام کرنے سے منع کرتا اور پھر اپنے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم لا تجعل اللہ تج القدری وسانہ لات القدری وسانہ میری قبر کو بتنا بنانا میری قبر کو بت نہ بنا دینا بت پوجا جاتا ہے لوگ اس کے آگے رکو سجدہ کرتے ہیں جھکتے ہیں فرمایا ہے اللہ میری قبر پہ یہ کام نہ ہونے دے دوں لا اللہ کو میا ہی مساجے گا اللہ اس قوم پر لات کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدا بنا لیا اور اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی ہوئی ہے ام مرم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علہ فرماتی ہے وہ اپنا ایک خیال ظاہر کرتی ہے کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بت بنا لیں گے اس کو سیدا گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے قبر ملک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عل کے حجرے ان کے کمرے کے اندر ہے لوگوں سے چھپی ہوئی لوگوں کی رسائی نہیں وہاں تھی کیوں خدشہ تھا کہ اگر یہ باہر ہوتی سامنے ہوتی تو لوگ اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے آج بھی کئی بیچارے جاتے ہیں حرم مدنی میں مسجد نبی میں اور قبر کی طرف بو کر کے دعا کرنے لگتے ہیں اللہ نے وہاں وہ حافظ مقرر کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ ان کا رخ پھیر دیتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں قادات اللہ کی طرف وہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے لیکن رخ قبلے کی غالب ہوتا قبروں کے آباد آپ نے سکھائے ہیں منع کیا ہے قبروں کے اوپر نہ بیٹھا جائے وہ یو رہی ہے قبروں کے اوپر لکھا نہ جائے لوگ پھٹیاں لکھتے ہیں یہ فلاں فلاں کی قبر ہے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایو جسل القبر قبر کو پختہ بنانے سے پکی کرنے سے او اور لا قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا قبر پر پاؤ رات کے چلنے سے منع کیا آداب سکھائے ہیں قبروں کا ادب احترام بتایا ہے لیکن ادب احترام اپنی جگہ محفوظ خلاف شریعت کام نہ ہو قبر اونچی نہ ہو قبر پختہ نہ ہو پکی نہ ہو قبر پر کوئی منڈیل نہ ہو کوئی گنبد کبا کوئی مسجد نہ بنائی جائے قبر پر چڑھاوا نہ چڑھایا جائے چادریں اور پھول اور اگربتیاں اور دیوے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہار تم منظاری کا فرمایا میں تمہیں ایسا کام کرنے سے منع کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا ہیرا کی طرف اس نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے مرزبان کو سجدہ کرتے ہیں مرزبانوں کا بادشاہ اس طرح ہمارے ہاں صدر وزیر یادو ہوتے ہیں مصر کے بادشاہ کو پھر کہا جاتا ہے روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا ایسے ہی ہیرا کا بادشاہ مرزبان لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں یہ واپس آئے دل میں سوچا کہ اگر یہ لوگ اپنے مرزبان کو سیدا کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہیں آلہ ہیں تو انہیں سیدا کرنا چاہیے آگے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری شریعت میں یہ کام درست نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے آگے جھکے اور اس کے آگے سجدہ کرے ہاں وہ عبادت کے لیے ہو ہاں وہ تعویم کے لیے ہو فرمایا, اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے لامر تل مر آتا ان تسچہ لی زو تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے لیکن ہماری شریعت میں دینِ اسلام میں اس کا کوئی جواز کوئی جسٹیفکیشن موجود نہیں تو قبروں پر سر رگڑنا سجدے کرنا یہ جگہ نہیں ہے سجدہ اللہ ابو العالمین کے آگے جھکنا ہے ایک اللہ واحد تہار کے آگے اور یہ جتنے قبروں والے ہیں یہ تو خود بے محتاج ہیں تمہاری دعاؤں کے آپ جائیں ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کریں عجیب ذہنیت اور عجیب سلسلہ ہے کہ جب وہ فوت ہوا اس کے پاس اتنی ہمت طاقت نہیں کہ چل کے اپنی قبر میں چلا جائے خود ہی دفن ہو جائے خود ہی گسل کر لے لوگوں نے احلایا, کفنایا اس کو دفنایا اس کا جنابہ پڑھایا اور اب جب وہ قبر کے اندر چلا گیا ہے تو اب لوگ بیچارے مت کے مارے جاتے ہیں ان سے مانگنے کے لیے ان کے وسیلے واسطے اللہ کو پیش کرتے ہیں اللہ اس بزرگ کے وسیلے اس کے واسطے یہ کام کر مکہ یہی کہا کرتے تھے ما نہ اللہ, اللہ زلفا ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دے آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے ہماری دعا کو درخواست کو اٹھا کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے اللہ فرماتے ہیں یہ مردے ہیں زندہ نہیں ہے انہیں تو اتنا بھی پتا نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ کب اٹھائے جائیں گے اور کب اللہ کے حضور پیش ہوگی عید علم اللہ عنافا وہ عید علم اللہ شعیطان مریدا یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جس چیز کو بھی پکارتے ہیں وہ ساری مؤنسے ہیں مؤنسے وہی ادب نہ اللہ شیت اللہ کے سوا جس کو بھی پکاریں گے جس کی بھی عبادت کریں گے حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت ہو آج آپ دیکھ لیں اللہ کے سوا جن جن کی پرستش کی جاتی ہے وہ ساری سرکاریں ہیں فلانی سرکار فلانی سرکار گھوڑے والی سرکار کاماں والی سرکار کوئی بلیاں والی سرکار ساری سرکاریں ہیں موس یدرون ان دلہ انا تھا اللہ نے مشرق کی مت ماری ہوئی مرنے والا اچھا بھلا انسان تھا مرد تھا مرنے کے بعد اس کو لقب دیا یہ فلانی سرکار ہے یہ بڑی پونچی ہوئی سرکار ہے مونس اور یہ لوگ مشرقی نے مکہ بھی ایسے کرتے اللہ کی مونس انہوں نے بنائی لات منان اللہ کا نام ہے نس ایک بت بنایا منات سارے منسوں والے نام لات منات الزا حبل نا علا یہ پانچ بڑے بڑے بت تھے سارے منس اگرچہ مردوں کے تھے نام عورتوں والے ذرا نا فرمایا بھائی یہ دھرنا بندو نہیں یہ اللہ کو چھوڑ کے جسے پکارتے ہیں مو سے ہے وہی سیتان مریدا اور یہ حقیقت میں شیطان کی پرستش کرنے والے شیطان کی پوجا پاٹ کرنے والے لوگ اللہ سبحانہ شانہ ہوا تعالیٰ نے عقل دی ہے شعور دیا ہے اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے سوال کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں جب میرے بارے میں لوگ آپ سے پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کو دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اسے قبول بھی کرتا ہوں لہذا یہ لوگ میری بات مانیں مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ لوگ نیک بن جائیں اللہ کتنا قریب ہے نہ لو اقرب علیہ منحبل انسان کی شا سے بھی زیادہ اس کے قریب وسیلہ واسطہ سیڑھیاں وہاں تک پہنچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو دور ہو اللہ فرماتے ہیں نہ اقرب من حبل الورید ہم تو انسان کی رگ حیات سے زیادہ قریب ہے پھر یہ دوسرے تیسرے بہانے اور وسیلے اور واسطے اور اللہ کو چھوڑ کے غیروں پہ آگے جھکنا اور ان کے اوپر ان کی قبروں پہ جا جا کے چادریں اور پھول اور نظرے اور نظرانے اور دیکھے اور چڑھاوے اور پکڑے یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے وہ لوگ اہل مکہ مچھرے مکہ جاہریت کے لوگ وہ یہی کام کیا کرتے ہیں کہتے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے مالک اللہ ہے رزت اللہ دیتا ہے اولاد اللہ دیتا ہے سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے متصرف العمور اللہ تعالیٰ ہے صفات اللہ کی ساری مانتے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وہ اقرار کرتے لیکن الوحیت میں عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے تو یہ الوحیت کا شرک ربودیت کا شرک اللہ کے ساتھ دوسروں کے نام کی نظر و نیاز کوئی نظر اللہ دیتا ہے تو ساتھ نیاد حسین دیتا ہے نظر بھی اللہ کے نام کی نیاز بھی اللہ کے نام کی چڑھاوا بھی اللہ کے نام کا کوئی جانور زدہ کرنا ہے اللہ کے نام کا قرب اللہ کا حاصل کرنا ہے ڈائریکٹ طور اللہ سبحانہ ہوا تھا سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے باما توفیقی اللہ بلّہ علیہ ہی و تو وہ علیہ انہیں